آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر دو سو چودہ سے لے کے دو سو سولہ تک اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر دو سو چودہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ام ہنسیب تم تدخل الجنت ولما یادین خلو قبل کم مست الْبَأْسَاءُ البص وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ نسر اللہ ان نَصْرَ اللَّهِ اللّہ كيب رب العزت مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارا کیا گمان ہے کہ بغیر آزمائش کے بغیر تکلیف کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تم سے جو پہلے مومن تھے ان پہ تو اتنی اتنی آزمائشیں آئیں ان کے اوپر بڑی بڑی تکالیف آئیں اتنی تکلیفیں ان پہ آئیں کہ وہ خود یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور تاکہ وہ سبر کرنے والوں کو جان دے حضرت خباب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کے ذریعے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کے لئے گڑھا کھودا جاتا پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے آرا لا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے دو حصوں میں چیر دیا جاتا لیکن یہ تکلیف اسے اس کے دین سے نہ روکتی اسی طرح کسی کی ہڈیوں اور پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا حتیٰ کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت تک آئے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈرنا ہوگا تو پتہ چلتا ہے کہ جنت مفت میں نہیں مل جاتی بلکہ اس کے لیے محنت کرنے پڑتی ہے اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان اولاد اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور آیت نمبر دو سو پندرہ میں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم صدقہ جو صدقے کا مال ہے وہ کس کس کو دے سکتے ہیں بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صدقے کا مال سب سے پہلے جو بھی تم نے مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے والدین ہیں جو بھی تم کماتے ہو اس میں سے کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو اس کے حقدار تمہارے والدین ہیں پھر جو عزیز رشتہ دار ہیں پھر وہ لوگ جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے پھر وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں اور پھر وہ لوگ جو مسافر ہیں ان کا زادہ راہ ختم ہو چکا ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے یا جو بھی تم نیکی کرو گے میں اللہ اسے جاننے والا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس سے ابتدا کرو پہلے اپنے نفس پہ خرچ کرو پھر اگر بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اگر کچھ بچ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو اگر پھر بھی بچ جائے تو جس طرح چاہو خرچ کرو حضرت عملمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پہ خر... بچوں پہ خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی آخر وہ میرے بھی بچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو کچھ تم ان پہ خرچ کرو گی تمہیں اجر دیا جائے گا اور آیت نمبر دو سو سولہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے ظاہر بات ہے جہاد میں انسان زخمی ہو جاتا ہے اعضا کٹ جاتے ہیں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ خوش رہے تندرست رہے صحیح سالم رہے تو اس لیے انسان اس کو تھوڑا سا ناپسند کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اس جہاد کو ناپسند کرتے ہو اور اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں اب جیسے کوئی جہاد کرتا ہے مارا جاتا ہے انسان کو تو پسند نہیں وہ تو جینا چاہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے اسے موت آ جاتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں سے اس کی روح قبض ہوئی اور وہ سیدھا جنت میں چلا گیا اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے وہ خود پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی آئیے ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب تم کیا تم نے گمان کر لیا ہے انت انتدلجنتا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولمہ حالان حالانکہ لمہ ابھی تک نہیں یا پیش آئی تمہیں مثال الدینہ ان لوگوں کی مثل خالو جو گزر چکے من قابل کم تم سے پہلے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ویسی تکلیفیں تم پہ نہیں ابھی آئیں ان پہ کیسی کیسی تکلیفیں آئیں مست ہوں پہنچی ان کو ویسے مسا کا مطلب ہوتا ہے چھونا پہنچی ان کو البسا سختی و اور تکلیف وزلزلو اتنی آزمائشی آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے تا یہاں تک کہ یقول اور رسولو رسول خود کہنے لگے و اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے تھے اس رسول کے ساتھ کیا کہنے لگے مدہ نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی کب ہے اللہ کی مدد اللہ اللہ نے آگے سے کیا کہا آگا رہو بے شک اللہ کی مدد قریب بہت ہی قریب ہے یس کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مادنفکون وہ کیا خرچ کریں کل آپ کہہ دیجئے معفق تم جو بھی تم خرچ کرو من خیرن کوئی بھی مال تو وہ کن کے لیے ہے فلی الوالدین والدین کے لیے ہے والاقربین رشتہ داروں کے لیے ہے والدین کے بعد کس کا نمبر رشتہ داروں کا ولیتامہ پھر یتیموں کا جن کا باپ نہیں ہے اس دنیا میں والمساکین پھر مسکینوں کا جو غریب ہیں ضرورت مند ہیں وہ بن پھر مسافروں کے لیے وما تفالو اور جو بھی تم کرو گے من خیر ان کو بلائی فِن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیمن جاننے والا ہے کوطیبہ لکھ دیا گیا ہے علیہ کم تم پر الکتال لڑنا جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا ہے واہ ہوا حالانکہ وہ کر القُم تمہیں ناپسند ہے وا آسا اور ممکن ہے ان تکر کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی بھی چیز کو وا ہوا حالانکہ ہو وہ خیرن بہتر لکم تمہارے لیے واشا اور ممکن ہے ان کہ تم پسند کرو شی ان کوئی چیز حالانکہ وہ ہو بری تمہارے لیے اکثر ایسے ہوتا ہے انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور کسی چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے صدق اللہ العظیم